جہنب دے خالب سے جانب نہ خال ہم نہ مدل پی جانبری خالہ ہمیں شبھی دے فی کے ہوئی خبر چبو ترین ن سز د جہم دے دے خار سی ہا دادا سی جی بنے ہمیشہ عذاب دی لیکن وچنتہ تا ایدی گید مخلوق ار دلی ایدی دو خدے لے رن شل دا یوسہ حلال قبل حدیث کر لی لا والو دج اهور سلام شباب درید القیاد فرت تب تک مٹھی کمزوری کم چیز اللہ کم اللہ بتا سم تاکہ بلکہ یہ حضور کے ذکر کی روایات راضی میں بخاری اور نور محدثین نے ذکر کیا ہے یہ اس سر جو ناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے وا واے کہ اس امر ذرہ ہوں وہ اوی من دو ملاو شو ان کو قفار سلاے او قص جو گڑی وسور سوی جو انصاریو من پسی تو رے استلا کرے چے منگے وری دلو نہ کرے میں ویلا ویسے سال دیکھ کنا نظر اخود لا مافی نظر تو وہ مندلا قتل میں کا کرج مدنی منوریت لالو لازمہ واقعی ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہتے فست کلمہ نہ سڑے فنے زمانہ ہوا نو جناب رسول اللہ ما تیرا کہ باک نہ سب کہتا اے اسامہ دا کرمے س کم کرمے فرض قیامت برا کرمے س کہ اے مولا یا رسول اللہ دیر نہ وی لو نبی نے شق شقۃ القلب تھا دا سلسلہ کرے خبر تو سپیگی تے اسی طریقے کرے چہ دیر نہ وی لو کریمے بان احمد راضی اللہ کی درخواست مقصد دا اس اسلام راو زمانہ گنا پہالت کپر کے شین پہالت اسلام کے نا قبل ہوں اسلام پوچھ سماستہ گناپشی ہوئے کو سفر تاسو لاس بہ نی کبتاس مویتاسو آچاستا تاسو مدر مومی بگیتا ترب کبتاسو سام <سؤال> تجنچ <سؤال> میگانت للاخی قبل <سؤال> والا جہاد نبی السلام عبد اللہ جہاد حالت مجلس کی نجم نجم اللہ معی وکلما عذ الله الرسول صلى الله عليه وسلم اسكرت کو جسرا وکلما عذ الله انك المجاهد درجات اعلی وکلما عذ الله الرسول صلى الله عليه وسلم فاز جنت وفضل الله المجاهدين القاجينا اجرنا زيما لہتر فنا سمانی فاجل درجی دی سنت طرف اللہ انا بخشتے رہو مہربانی دام اشکا راضی اللہ ابن قیم ذکر کرے دے پاسا اللہ ذلذلك المجاهدين او القاعدين يا اول كي لا تيل قاعدون من المؤمنين غير الذين يور المجاهدين في سبيل الله باموالهم ناخذ مقيد فكان الاسلام ففضل المجاهدين باموالهم على أل قسم القاعدين درجه وفضل المجاهدين القاعدين اجل عظيما ذي قاعدين مرات كم قاعدين مرات افضل المجاهدين باموالهم على القاعدين درجه قائدین قائدین, قائدین دی کا خلاف رضی رایات. کی چتکڑی دی حالان کی کی راضی جی کم کسان مسلمان داود سنا سی ناغیر خیر سا سا نا دی لا جی معذور جی غیر معذوری خروخی معلومات قائدیندین قائدیندین قائدین و غیر کی قائد غیر معذور و مجاہدین برابر فضل قائدین نمرات دی قائدین حادثت جہاد کی فنق سے جہاد کی مصاوی فنک سے جہاد کی شریک دیبد مباشرت چندرفتی کے فنک سے جہاد کے فدرجے کی بس سبب غیر جنت محض اللہ قائدین جہاد کو ان کی بلال اللہ کے فغانات سمانے چے بی عذرت چودے نسترے رو جوڑے ناستے اجنا دیما باج اللیسا باجا واں جندی سلی چا گیا در جاتا بدل در اجنا زمان درجات من ہو چا گن در دی اگر درجل کہ حدیث کی تفسیر راضی حج پایا در جو مان چتے مراد اگ دے لگا مجاہد نہ او آمار صادری کی او گرا پور سورہ توبہ کی <تصفح> مجاہب ناو و رسول اللہ کم مجا نہ ہوسار کو ایو نادر ایخمار ایراتنک فرز انسرا نادر ایخفرز انسرا دو اما نفس داغنہ ذارکہ بیان لہم لا یسیبہم ذارکہ دا مرگت چاہتا اگر آمار ذکر زوری فجاہت کی ذارکہ سو فسوز دیمانا چی مجاہدین چی اندر سکیتی تا یو عمل <سؤال> دے ملا نصمون سنوانے درے ملا مخمص تنو لگا فی سبیر اللہ سنو رم بلائی تیبونہ کار نے خیدرکار نو فیمان کھی دی گردی فیوزم کمانے چکوا کئی کو فاظرہ پینزم ولانا لون امین حدو بین نیران حسنی دشمن سمران اللہ کو تیبا لہم بھی عمرن صالح پا حج و عمل بانکلن شدید فارد نیک عملہ و بیورک و رشفقم منجا شرم سال ستر اجللی اجللی سر درجات مین ہو جاگر درجی دیو با فرت البشست قدرجو کہو با بشست طرف اللہ نے فرض دی مجاہدین اور رحمت وقار اللہ غفور رحیم یا نام کے مہربان دا زجل دو فال دو تاریکی دے ہجرت اور ترغیب دے ہجرت ان لجنا فلاهم الملائکه الظالمین کو ذیم قالو کی مکن تو یک ناکسان چخلی فرشتے دی روحنا توفاهو الملائکه چخلی فرشتے دی روحنا ظالمی انفسکم ظلم کون کیر کل ہجرت مانی نہرکلت کی خارو کاروفی ما کوفی نہ کرے کارو کلنا فرض منگو آج می طاقتم نو پسمکن کفار و محاربینی کیوزمک طاقت نو جیز دینکار مکڑے وی قانو کننا مصدفینا پیر ارضا مجو کمزوری پسمکن کفارو کی قانو پرشتی و تجواب برکی قانو علم تکن عرض اللہ واسعتن ورین وزبک از اللہ فراخا واسعتن واسعتن واسعتن واسعتن ورزقن واسعتن فی اللہ کے دے کی کی خدا جو سپائے کو سجد کی کافر و کر دی واہم دا زید جہنم دیو سات کا او حاجرا دے چلے چاچ ندر کی کی کی دی لا ذل بكنا اذا ذيل الفرا استوجبت له الجلا ذل فرجت واجب شوقا رفيقا به ابراهيم وربيه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا رئيس بجاج با هاجر سجد ابراهيم अलैहि السلام خبر کرے مدار کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر کرے ال تذكر رز الله واسع الذل وكذا الفرا فرا رزق والا فراك الدين ورجت اس بھی ذکر فراغ بار دل فراغ بار دا دا فورا جہنم دار کیجرت رخ جے دافیر جبابترتری طاقت باپ اللہ <سؤال> نہ وہ حت اللہ حجرت حجرت کی فی الدال دی وطن دی حتی کی وطن دی خدا حاضر کسی خدا تفصیل کڑواج سویری کی دشمن اللہ دشمن حاصل کی فراخی نے دید اللہ راد اللہ تو پبر اللہجدفاہ بند کا حہجد یول الہسود ہیں، ہجد ال لاہر سی ہیں تو ہجر خث دف ضانا اوت ہجد کوکی لاسی ہی و اللہ پیابر اللہدنفا اللہ در ضایرری کے پیابر س بھل ب س بہ پ ایجد پہالت کی فہے فلای کے ب شو بک ہجد تودر سےہ فقطقد وہقا اللہ اگر کو مک بجد تودرے سے ی وقعش عجلے ایجد پ والہبارے و الل لگائے عجللہ۔ جہاز کر کے کیفیت سے پرتا سوریدے ائیۃ الکوم الذین کفروا فیذلکم بالذل سذاب الذی تذاب بالکافر ان الکافرین قالوا لكم ادو وببرک الکافذ کار وسترکان صلات خو اذا قلت قلف قصروا الصلاه فترکتم تویفتم برو باخو وترکین صلات خو گڑلی تو شوارس پر را ایور تو کم رو کی کا دی اور دا دی او دی موجود خطاب دو صبر آقا إلا موجود دي دي دي بس با در شو خود برات دگا یودن دلاګي څوک کرچدي سې یو کې لکا دغه قری کوو به دې څوکې وکړه دړشي یوداتل راتل از د تحویل د قری دټو جایز دي لا فلیو د نړل کو فلی کو رشي هغه کا د څوکې تزر شي ود تر را را دي شاه بنره ل بیا مسلو چای مزره کړي فلی سلو, سلو با یو یو رکات باجبات د مختجار شو درکات ری باب شو فیر صلیغا کارجو کی سات سوی خدعز ره وبر کر وارد خلفتا یخذ بار دار بیدار دیوسی کی ولت زی ولخذ حدر بواد خلف سات بیدار یتخذ واد خلف سات وصول را وذل ول وسلبل ز ساخلی غارت منی فرثوی او بیدار بوسی کی ود الذلیل کفرو نا کافرون رساله بوخار کافر چی غافل چی تاسو پر وصول را او د پر سوارو نه پېویرو را نیک بیل تواز خملو کلا قادر yawa wala jnalikum bil qalbikum azan sharb gura fatas barik batas mare takleeb be bimari takleeb ud be barara wasan shati gore fatas bar takleeb ud be jidbara daya tas bar zar ud be jidbara wasan shati gore ataz wasa haz ko jid ud be wasay khudar jay ji ke de furwat udra wa huzud rak musa ke lekin laqan khobar be zar bo se ke kafir ke ke bar wa akhri za safar ta yakuz be zari yakalla allah fasan kare za faraz kafir باب وقعو ذاکر چتا سحت کی واسطے بیاد وی اللہ نے ذکر اس کار دیر کہے یاد وی اللہ کو اللہ سے بولال والے فراسبالے بولن والے دا سبب د فرض اسالاتہ بل اللہ عزت ما تو کہا کہ بو سرا ذکر بے خوف شیدس بن بے پاغفر طریقہ صاحب خبر بود کوئی اعلی طریقہ تصفیف کہے کی بو سرا صاحب کیتا سما زین سرا کار دل بو بری رجحادہ سوستہ خزخ کی دو دا حکل فت ہوں او او شو، شو، پاکستان لا دا کا اللہ د رو د پاک سر با سر سے د بوش کلی وه ال اللله کلکی تاب ک کو بیر لاې باه کلله ی کل پهبرې کتاب دپار د هرار دهنج پی سرو کې د خلبارری پاغک چلله تاته او خ کتاب یر رابارې ونا دل ل خیلهخصی مع و کې د پار د خیت کوون کو جړبارو بر شزور ک زی کرکی د حالتونو او د تربیزی روات دی ددی ای یاد دلا د ترسیی لو کطبلو با قدادر رضا نهو وی زمان دا خاندان دا یو قبیله و برق چه وردوه نهی گیم داو بشیر مبشر او پدی بشیر چهو منافق انسانو اشعار بی جوڑو او حجوه دا مسلمانانو دا مسلمانو بگذیب سی مسلمانو حجوه کولا او بی بی بی بی بی بی چه دا پلانی شاعر بی لی دی خوز آبو بجن کل شاعر باوری دا ناگی بر چه دا دی او بی لی دی بخکې د باډر وخ غې میں فی جااه د اسلام دغرې دوړی تتللی په جالیت کې غریبانان اوخوا دا د حالت پ اسلام کې داسیو او دخلکو دا اب دا چ حالارتو چریر د بادارې دو د وخلکو خراب کجریوي او بوي کې سری بهطببونه بازداری وه دغب دپارې وو ګړے ب دواغې سره چې کافیه بکه د ش در را هغې وغب پهظان د ب فاره سوو کو کوڑے بکھولش اور عاب کور والا و دگا فراق کا کلجریوب زباتره ری فائب دے جی اگو شاب دے قاف درال او ہری دبی دوا غسل در زباتره بالا خان کی کی خود را پیش پی وارے شو وسنم وڑشلا و دڑ او غبید چ واغ بڑشلا اگر بات وچ بیگاف و باز ظلم شوی دے کڈر وارہ شوی دے وسلا پلے شوی دا اگے دچ دغه بول شوی دا مغ تحقیق تا فوس کاو مغ دخل کو وین کہ استاسو داشه پڑھکای د بری وبرک زکه بیگا ویش په جرم کرے بیگای ور بلاو او داغی کی خدا سے دې چې چبورې پورتي کرے خبره بیگی دا چې د شایغه پڑھ کرے بری وبرک خبر شو چې په بکبال داسې دراوته داغی مغ تراله مغ تمیر چې استاسو صاحب نبی دې نه صح ده د کړی دې نبی دې صاحب لیک سره واګه مغ تقاریو فنه صاحب کی سر خبر شو چې بانی وبرک خلاف تو را بیس را برگتو خیب وی غل کنی دا تو را دا سر دا لوام کنا اگر ایک آن دا سر دا چا چا غل ویرے دیکھن نمنا فیق آرامی کارم دا یو وقی یو خبر کی من اگر یا با قل خیب یا دا تو را دا دا تور دا خلقوں دی سر اگر ایک آن دا دا منگ دا ورسا شر دا تا چا غل ویرے چیتا گا حاصل دا چا منگ کی دا حقیق یو تاین راگ چی شهم دیفر کرے او نو ما رفاو جی نبیر اسلام خبر رفوٹ پیش کر زلالت پیش کا. جی را دا و دلو و خبر کراگو اسلو گڑے قومت گئی شو بی خبر چاہیے اسلام راوڑ دے کر راالم تم تگو سو گچ صحه زما زباي ان گچ داسي زجر راخنه بي رسن اغا ول الله المسعان زد الله نبی دار وار نا چه هتا کي د ايات نران ان نازنا کي نه کي كتاب مه گذرا کوم بين ناس او اغل منافقين و ملافقت اغل سرغن شو منافقي د چکم د غلف بار کي جرگ کو لاگين هس جر ور کي اغا بشير منافق د ايات نران هغه مرط شو لا مقيم اعظميت سرافه يخذوا چ لاگين سديرشو لاگه سه نیر چہ ہسان ردنو پریوک کسیدو دی گلا یو کسیدو سی وے دار لاگه خبر شید فماب زہ هزاران قصیدے وره لاگه تھوت سامان رواخ سے پسرمان کی خود اور برخ خدند او گرزاو تہ تا علمہ تو حسان ہسان قصیدات نہ راوری گلا تو لاگه فمار کہ ذاتنا اللہ رلی گلی او مقصد دار جہل گتو چھ د گل مر گرتیا کین حال دار د گل مرثیا ورکہ د گل سر کو دی ان زلنا کہ الی کتاب الحق لگی من طات د حق جی پھر سرو کی میں دخل کی پاگتا مانا چل اللہ تھا تو خدرے دا ولا تدقل الخائنين خسيما الى اغلا مكيغا ظالم كان يقول جغل مال وسن الله ما في قل دلانا ان الله كان هو الرحيم ان الله بشش كون کے مہربان ولا تجادل الذين كانوا لفظهم جمعنا جمعنا جغل جمع جمع جمع جمع مقوا طرف دا کسان ج جی خیرت کی او کے مول اور فنزاروں جغل کرے گا اور دغن مگر کیا ان الله رحم من كان هو نسيم ان الله فمن کے لا چا جی خائنات كون کے غنانگار یا س من الناس سو دا غنو مرفق سر کونی او داداخللو کو حیا کې د خلکونا ونا سور چې ظ خل کو خوغلا پٹئ حیاې د خلکو نا دی حو کے در لانا و, و ماان کےله دی س ار سماار دی ی دوی ب یو دا چې جککړ و د اورا لبی سلامتا ک چې جرک کوول دی من ټو مظ کوور په خبره ماه چری چاغ د مغل با خبر باه با چلی پلکیلا دناکانله معرو نه محی کن الله په چې ک مناف ک جادل ہم چیتا کوئی دے دی کی فجند دنیا کی کوئی سے دے جیارت کی کی جیموار سوچا محمد چاچ کو بدئی ذلدا مدر مئی سو نہ مرات نہ کب ہاپ ہکر کی دیو بلتا بھی ضرر مسیح کی او غمانی عمر سوان او گناوی تو, چا کی چا سبب تو ضرر بھی غیر قسم یا چیزیے خاص خاصی دروازہ اللہ و میں اللہ اللہ کے حکمت بہادو حکیمت کبھی گنا حق اب اسمن حق گنا تو حق اللہ کی حکمائی خلاف رشی حق, دا کی دا دا حق دا چا چا گنا اسکر بدنا فکین بوسان بار گنا بنار لئی درام واللہ <سؤال> فضل اللہ علیک ورحمتو کرنے فضل اللہ فطابہ رحمت اللہ رحمت صافت منہم قس کرے واللہ لید منافقی رنائی زر لک چواری تار حقنا ومای ذرونے اللہ انپس حمدشی حالا ولی تر حقنا مگر قلزارون ومای ذرونے کمین شہزانش سے تاظر زریبر وانز کتاب والحکم وعلم کمارم تکون تارم اللہ جیتات اس خدری داغیتہ بیدارشاں کتاب کتاب کتاب مقابل <سؤال> سنت حاضر حاضرا الفاظ یہ رہا نصوص صریحہ پر پھر جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعلیکم السلام تو علم غیب رس تکسہ ذو خیر فلا قل لكم ان جاء ذا اللہ لا علم الغیب نصوص صریحہ تجھن کو اصول کی سیکھ کر پھر جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازو بنائے گنا تو یہ ذات اور ټول مخلوقات تھا اگر فریدی اور فدی متشابہات پر سیکھیے مستدلال کنی کر گئی یہ تباد الفاظ <سؤال> و عمومی نہیں نو مكتہ سن اور توخذ و علم کما علم تکنت وی تا جواب جب یہ کچھ مرغی بقرہ میل مرغی سور بکر سورتھ بکرا سم نمبر بکرا یو سر یو فاندو سمنا برایات سورة بخرا یو سر یو فاندو سمنا برایات کمار صلنا فیکم رسولا منكم اتنو علیکم علیکم آیاتنا یعلمو کتاب الحکمت وعلموكم مالم تکونو تالمون استادش دلیل مطابق فقارج تومی من آدفائن مغیبانی فیشی واضی نبی رسامنا ذکلت کم بات الفاظ دعوم ندی نمبر یوا جی کی مومنانہ کہتا ہے کتاب فدیق زمانے چلا کے ذکر کے شرما الفاظ <سؤال> العموم رہے ہر جو نبی رسالت و سلام تھا وہ بیتا یہود عالم الغیب الغزون وہ غلط ذن بن براتوں اس قالوا ان الله نبشر من شي كل من انزل الكتاب الذي جاء چاہرہ کتاب جرا علیہ لیموسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نورا محضر لیلناس تجاہر انہوں قراتی سے تبدونہ و تغفون کسیرا وعلم تم معلم تعلیمو دل دل مال الفاظ دل عمونہ دی وعلم تم معلم تعلیمو خد رہتا سجد تاس پیر فیر بے خطائع حد مالغیب کردی کہ دے مطابقان دائم زامی جواب آشم وعظم دیب کچھر تو تصبوت دین مغیب کی داگا نسوس سریحات چھتا د یو یو یو یو یو نمبر خنگاگیارا منافی منافی مدینہ نو نہ من نمو نہ دو سورت لا سورت آرابراتی ونفذ المغيبان جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة عراب يو سورة آتها نمبرات ولو قنت آدم الغيب خبر سلام سب خبر او فکت افرل فری نشید السماوات بیدش پیتم نمبر نمر شرم بلی کولاریا نوازی مطابق قولی تارا سوچ خبر افریا اب اگر وہ باقره باقره سکے یہ بڑی ضروری ہے کہ ولی بور بخاری تے 200 صاحب بخاری پھر یارا بھی تھی 12 بھی بھی, بھی کی والله یا رب السموات والارض الغائب الا الله لفی برف اسمانوں کے فرشتے لازبذمہ کے انبیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جی لبے سب جبری داغیرہ ٹو رسیل فرشتے... جترا خالی نی برات دین امور دی دی نبیل امور الدین بالاحقاب الدین بذارک او دارگی دی بابرازی پر تبی حاضر ټول بالا داد کر گئی والبا کمالت کن والبا کمالت ای بالاحقاب الدین و امور الدین وخذ اللہ تابجد فین وچ امور الدین دی اکام الدین پان دی فرض اللہ دے کاریم باد فضل اللہ فتاب الدین لا خیر تھی کثیر بالجواہم زجر کا مخالف خیر فجر گو باطل اسلام میں جو برک جرگا دو دی۔ او مارو جرگا دیب جرگے او بین او او اسلحبا جرگد بارادہ ابر بن مہروب کے دعوت کیا جرجہ فیصلہ کیا جرجہ در سڑکے چا چوک کا زکار خود فردر رضر مزید اللہ بسو فادی حضرت سیوا اور بکمدر تاجدی دعہ ترخیب اراثات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعی شاکر رسول مباد با سبیل الوداۃ طریق بغیر سغیر سبیر بیری ود دی بات والله الرسی جل دی با بشفی رحمت اللہ علیہ چاد دلیل طالبہ کو تو حجت ید اجباب ال کی اجباب حجرت حجر و لباؤ اجبات احبط امام بشافی رحمۃ اللہ جذبان حجرت قرآن چاہتا کہ دعت روحلانی بے وجود اسکر کی ہدایات کے ذکر کا برے خلاف مرین د بلاو دلار نه خلاب دا بره دا رو ب دا سر چې اقتدا پهړو ولاوری ده د د ب باید اجبار شوه چېبارې وړلا دا خلاب دنا د میلاوه چې کو کو حاصله کوئ پهنا دبال کې مارو بدار شو چې اعتبادو میلاو په جنا کی کې بللار حه کوي ده اعتبااد سوریی ده او یو ورهوي با دبار ته بایدلهو داسو چې خلاب کې برله پس تا چواو چې دته سله واذ شذ سدين درن ثرال و اتبي غير سبيل وميريلو تابش داخل على غير ودلادو برارولا بارو بدا چتباد و برارولا دلادا زریلا و اتبي غير سبيل بيو تابش غير دلادو برانل و تا ولا ال مغذرا اگر تر تجلي پر پر استار او خدید ای برور خر مغنه فقلا کو بالا دارا و لي با تا ولا ال مغذرا اگر تر او و رشی جااسم بی شر تخاط تخاط اور تری جہانب داخل بک جہانب سعد بسیرا بزرج او اللہ <سؤال> لا فر او ذب ش ان اللہ فرشرے کے بفر ظزاری کر بہیں چا ی اللہ پاک وفی ک ش پہ شي ہیل ہزچی بچے بےبارے پیں بااف ک ئے او جب چے ف بہ اللہ پاک ناب ک دورور کو ہ ش حیظ د ار رب اود ورزاري كريباي شابات كي داغرا هو تشالا ور ديشغدير خدا وچار فرشد الله باخو شيد مشدلا در ویشد بالله فقد والله صلال بعيدا اغذوچ مخلوقي د الله سے سردار کي رکھد گبراش کوبراهيم دیر سبيت دا دغه ديهदात تر کر شل ذکر فكفر دار بشك بلان فقد والله صلال بينك گبراش کوبراهيم يسرا يدعون سجل للمشركين يدعون بدونه الا اله تعریف کی مختلف اللہ مگر اسلامی کال ہو رواتے ما جنیتن جنیتن کہو سب جنیو، با کل سنب جدیت نکم اسلاف جدی مشریکین جل کرے دای بعد دیکھا راگی سم جدیو یو خافیرے باگے سراو داگے قبول وا یہ دو ربی ذوری الا سید الصابر ذبر دی سیوا دا نرا فندر گاونا اداسن او سارن سلامن بارا گئی دار یہ الا سن بالا کی بنائے کسن یہ ربی ذوری الا اذا سد دی سیوا دا گر فرشتي زگدی برکت برات اللہ اذا سان یہ دور بھی دور ہے قل الہ او تو میں ان در دولت عزاد تو در گوری اول باراکی تو زو مصالح شفرا نہ و اللہم القره اباب ابن کثیر ابن کثیر ذکر کہی نہ دجی آیات الذالذ ابن کثیر ما انسا موتا نہ ذکر کہی اذا سا موتا فغذہ در اندران کامل اغ ذکر الحمد امام امام ذکر الحمد الماد نہ مشرقین ذکر چکل ال انا مشرقین اگر بے بس مخلوقا اگر دنا مخلوقا چھے اناسو سے دعبیر کیا اگر ناغذ آسا چھے خالق السماوات را دے دا اگر سائصدار کردئی ناغذ کی بیان دا حماقت مشرکی نو او بیان دا اکنا دبی قبطیان مشرکی نو چھا اگر ذات جدون نوی ذات دے چھے خالق السماوات را دے دیو سا حق سوک شرکی چھے دیو تا ففر اناسو این تاجبیت نے فیناسو کیا فیناسو فی کی گی چھا برسم او امام حسن احمدی فکسما کسم کس کفلو باری زی مقفل آلہا مدھر کوولا کرن سما فکرود باردین کسما کس شارن را پہ کردوانے شی خصا خصا کفلے پہ کردوانے شی کچھر جوندے گا تا بدا سور شاد او داکھ پر دوری استانوے پاسودو بے سرکنے سر خزاگاری ملنش سوگی داکھر سنگ جی دا سن اناس مدھر کوولے شی دین داکھل آلہا دغا سمدھر سنگی فدی رہا ستا فدی سوکا داکھر سنگی اردเจ ہلکو پار دور بیا کل دی نام مشرکین چہ حوالے کو سماوان ارسل بس سکے چہगात نہ انتابی تیرا سکی گئرا سرس بزم ذکیر نی بارے ذکیر نی بارے ہغت تسلیل دو دو کی بڑی و دو بری کی کی مگر شیت سرکش اللہ بر شیتا نے مگر شیتا سرکلا دار کی کے۔ تخن نہ شیتان پہ خبر نہ کہا بدر کے اللہ <سؤال> دے جہن کی ذرو کہ او کبزرہ رسابہ رزل <سؤال> خبو چھتی بودو کہ او کبزرہ دا بلا سکی لبیرہ سب سڑی ورگے چلا او کبزرہ چھی زیادہ دردایا یوج باجو جی تاک وکھنو کر دا دورا دے ادب ندی تے کدا یا اولاد یافس بلا کو صحیح قول بارے دولت یافس لوہردی نو دام دولاد جدید دید دنور دی کفارد دا یو الصاف سید دنور مسلم آران اللہ نو دو دور پر جاسی بننا چپوہ ضرور کی دولاد آدم لے یو کم ذر شیطان اغلق پر ظالمر گریفی دی وقارنا تخیذر لبی عبادک نسیبا مفروضا ویلو شیطان امق لمد بندگان وصالح حساب وقرر دفارد جہلما نو ضرور کی یو کم ذر بقرر ذہ شاذ القادر بالا گئی اور سیاق سلام ہمارا مناسب رہا رد شرکی پھیری پس سیاق د بیا در رد شرکی تے قادرہ وقال لتخذ الذل بالباد ق نصيب مفروزا و الشيطان اب خذ بعد نگاں ساس رہے سب مقرر دبان نصیب تنصيب بالباد مفروزا رسب با مقرر دبان جزم فن بالوفوار کی بڑی نہ مری نصیبم بفروزا مارا تھا مری سکو نمبر آیا وکار ناتھ تخذیب بند کامان کی حساب ودرش ابن اتخذن من نیمر کہ جویدی بشری کے ظفر اللہ عزوج اللہ فضلہ کہ فصل نگل لا استفہ قال هذا لله بذبی ابن وایدی تا تناثی پہ کہ یہ حاضر شرکائنات تقسیم جو کرے داد بنگلہ زارا انشار وبا کا شرکائے کہ میں سے اب کر کر دفاع فل زارا ان غی نظر بذری فلاس اللہ عزوج اللہ کے سید اللہ تعید کا الا کہ میں سے اللہ کر کر فیس اللہ شرکائے دل لے اللہ کہ کمائے راشدہ کہ وردی سا با سداقارہ فسرش دی کی تو اگر اللہ تخذن میرے بعد کرسی و مفروضہ شيطان شتار کیا بخلف دبدگار صالح سب قرار فبارور دیکھی ولعذل لہما سب کورا کو چیز کوشش بزمادی اور ولعذل لہ کو برا کو مزید فریک سرکی اسبانے اور وبر دیا رزگار بطور جو مزہ و کڈے دے پر شاوات پورا کر وبرلی ان بر جو کار برزوم دی تو راہ ور لہما امر بکھی دیتا فنی مت کن دا دان العالم نا را ودا شرکی پھیلی بکئی ایک ایک دن دن دن آگا مورد رد باہرین سائیبی بجوڑی آگا تا اشارت دن چکے میں آتا سر سبائینا کرنے والد باہرین سائیبی جا دی دی د اوکی داغی با دو بچی پیدا رفیدہ شلکت باہرین تفسید را دی داغی غب بے فریکا دا دی باری دچانا سر دے اگا باک کو اکدار کرسیدہ فریبت نکل نازاز عامد برے بدی ہو گر ڈگھر ہو گئی نکھل کل بندی بدی دید دلّاتے بدی بدی خل کل نخل درشب نبرت سورت ہی رو گئی نخل کلّ بدلی بدی جی نا نا اللہ اللہ نہ رو د خلله بندې برې دیل داله او تغ دشیطه چې شرقیات ب ک سر کېې قايشيدي وې ب دله ب ت دشیطان و ب دوور چاچشیطان دوې وادر لا نه فخصه کو سره نهموبینا د خبره مده تا چې په تا ظاییر باری د هم ب وبدې شنہ مرد روم برآت دو نہاہیم مکان شیتا واد حق اگو شیتان کی ترجیب سے کارو کلک لال دا پریشاد دیوبانی شیان باہ ہوم زی تابارند دیو رو بر جہانند خلاص بارے داخل بک و کی دا واری ہمیشہ بھی کی وعد اللہ ومن اصدق من کتاب بدارک لے سرجاتی کو یا ہر کتاب لے سرجا نری سوا بانا عبادت چمک اللہ شریش باؤ اللہ وح مشری کی جاگ سپارشمد منگ دشارش کے سفارش داد اردو مشری ہماری کون لئے سنجات پر جہ ناس ولا, ولا اردو اہل کتاب عرض و دا کتاب باری عرض و دا کتاب سر اگم سی سر تمسر اردو لمسا مغو مگر سوری لمسرا کتاب نہ نب نہ او۔ و کتاب جا شاجات یا ابن احمد عبد الله رحم باهو نرم سر دادا بیا مال سو ایجذ به چا چامل کلاخ رحم خبر گورشی مگر حدیث ابن کسی ذکر کری دی کلہ چدا یا تو از بکر صدیق لنهو ل بیا راغ ل بیا ستا چار کلم سر دادا چپ ہر بدی با نیا سدا اور گورشی کم یدار چ منگر س بدی ساجل شوندا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا جوار علست فران دفار وَمَنْ یا مِنَ سو ح بیا ته بکې تفید ذکر شو پهشار تا چا بلو کے کا چاا په اتبا پ خللا س وی ک ل <سؤال> د زرا اووو خشردارري دا بند د کمیدو رپار چې دی ب و احبی فا ک خل جلت کا سان چېب لی جل ل ضر بروکلش بې اخلا سا نبساس بکی مخلوق بھی رہا سیسدار اور او غداری کے بارے میں ذکر کہ اسلم وجهه اجانہو سالمتا للہ اخلس نفسہ انہ نفسہ جانہو سالمتا للہ یہ غلط فرض سارے اللہ لا تبو رف لا تبو لها رب و معبودا سواہ چد فض نستفار بذرب المعبود بصورت طلب کی بر کہ رب یہ اللہ قلی ال مقصد توحید کہ خال سنہ خال سن ہار دیو یو خالص اللہ خالص اللہ خالص اللہ جی شراری باطل دے ظاہر دباتلیات راضی پہ اخلاص باری دباتل دا ظاہر اصلاح رادی پر اجتباع سنت باری داد شرطیزر کی اخلاص جلیل اور دی بموعظہ فقط نش ی سلام بال توا سنت بھلا ون است کہ خارج کے فرزان اے جانو سارے مت اللہ لذب لھا ربن سواہ وببودر سواہ وانا دار کے خارج کے فرزان قل اب لنرا قل دی لفظ اللہ وهو بس نو دی بمتبع سنت وتبع ملت ابراہیم حریفا تابیشہ دی دی ابراہیم رسالتو سلام حریفا ابراہیم جو حضور کہو پاک بارے حضور اور اکثر کہ ہر باطل اور حضور کے اوپر الله ابراه خري الله ب ابراه م دو سر نف ش الفتو ما في السماو ات ماافز داز د لاپ اخت کني ما في السمااو اواس معلوو ک فو ک وکار الله ب كل شحيط ن الله پارشبارري ح کو ک فبال دقدر سرع دانا هم ح ترويير في سا تفظ کستان ف د ککی. القرآبا <سؤال> قرآن قرآن اب آیات اول <سؤال> دایات کی سورج ک حباتہ ب کو اول دات دربنا بران خ تومللهہک س کو حباتہ و ک بنسے مس س سوبات کا تا سے دہ ک تاس س ب ک بار د باروجل کوکی تواس پر کا وداخللی بےکی بھے مبہ لئے ف کےہہہ ب بنج خلکیفتاس میں زلاوناہ بس قولوا لا نعتيكم الله <سؤال> فضل <سؤال> الجواب <سؤال> ذلك عبارت سنان و كهوایات جنذور سے پتا سماری چھ عبارت فق کتاب کی چادر آیات نے اگ اشارہ یہ تاب اللہ صاف عبارت تمہارا سنان سنان کی الاتی لا ترو لا تبار سنان کی جس تا باہر پرن اور کوئی لا تو ترو نبہ کو تبلہ اللہ چن و تم تا سا باہر جو کر در فاری و دا جب لہیا وقد ترغبون ترغوا اللہ دا خیرات یہ سلسلہ کلا اور سردر کے حلال کی تاثر بدرگا ماری نچر کا بن تر کے دری کاما بار فَتُوَرِكَ اللَّهَ تَعَسْتَنُ لِفْنِي بَارَدَ صَنَعَ لَوْكَ وَالْمُسْتَذَفِيِّنَ فَبَارَدُ قَمْزُورِكِ وَالْمُسْتَذَفِيِّنَ اللَّهَ فَتُوَرِكَ تَعَسْتُ فَبَارَدَ قَمْزُورِكِ نِمَا شُمَارَ و داغ ب تب اوانتهکو فور کنا تااس چې ودر کې تااس دو د پف ساببان چې سابوکیلا سر خ ما تفرودر خیر چا س اوکې تاسو د کاری کار فی دا کار بیانیمل لا د پ واری پو اوری ب تونخافت منبالو شوزننا ک چی یو زراه یری ک ک ل اححلبارشره اوریدلخافت منبالو شو تو چې ز حکوکھی جی حقوق کر یہ جو سنجھے انتفاق راولی بخبر میں کیا انتفاق وان صلح و خیر انتفاق راولی تنگواری تیخلی کیل دی کے بخام خاص حق فریدی او خانتو حق نفریدی وان صلح و خیر انتفاق نیل گواردی خواہ حضرت الان فوزر شو انتفاق چلازی لفتدق دخفل حقوق حماری چلس فریدی او حضرت شویدی نفسنو تبکر وان تحسنو خجر تاسر سالو کجو بس راولی انتحسنو کتاسو اخل ایسا روکر کنگر وقلد یو سواتت نقو رضا ربج کے خرابنا فائلد اللہ کا روی واتا مرور خبیر اللہ فامار ساز خبردار دی تاقرد ستیوان تاہجر ربیار اللہ سازی کارت تاقرد لی تاسیر کامل تاقرد لی تاسیر کامل تاقرد لی تاسیر کامل فاو بید سرانو کی ونو حرس نگر کتاسیر خواش کمی فراد امیلو خوب بالکلی بل صاحب کوا فلا تبیذ کل بین فذلوها بلال بکواس کامل بلال ویتا فذلو واجب فرگ دا بل کلمہ کنا قبشاد غزرانا ذل ذکر شعبار چد ود ذکر وار حقوق فر کے فر کے اوری با اس نہ غریب ودی کا طلاق ور کے فذلو کلمہ حقوق فر کے نولا طلاق ور کے شبخانشی فذلو کلمہ قر چو گدی دی غرضشاد چز کرشے چدی دی کانو با سدی بیگہدا کے حاصل دار چونکو کہہ دا کہ چوری عمرگ دی کے تخو گتا اور تلاک رکھا خاور رکھا فراخی بلان بھی اللہ فراخی قدرترا خان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ فراہ قدرت ملا فراخ لحم وعلا وفراخ عیرم وعلا فویف احضا حکیما حکمت ملا ذات نفر شرفی تسر بیا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض ودار لعب احتیار کیدی اوزا جباس مانون کیدی کفزمون کیدی ورکات وصیر اللذی روطو الكتاب من قبلكم حکم کڑ ما کَلہ حکم کڑ گسان گیتا ہمو کے وقار دا وغری ہبیلہ ذیلہ فکن زبہ فرواز تالک زہب دریب زن ی مااف سما او مافر دلهکییاجی پسی ک پ ک او قفا ما درلو النا فرا قدرتوالی وي او مااف ارزانون اونا د خیت ما الله خ زارات او حم ف د لی مافی سماات او مااف ارو او دا د کف ل وکی لی دی کاف د لا موار وي د کوور لا مافی سماات جنک نے کہا بات تفریح فرمانے فرمانے ملک نہ دنیا دنیا اول او تر راود به شمار ساتری کے مراقین اور ازی اور صافہ قبح دربی یہود باذت نکیل <سؤال> ذات و عناتو اتر کے ذریعہ صافہ قبح باخر ذ صورت کی امور انتظامیہ لتتبہ حاصل یا ایھا الذین لامنو کورو قوابل بالکس کو مانوالا شیتا مضبوط سے دنیا کی ددی اوپر دوجنا خلقا بیر ندی اوپر جدا خاخ سفاد اللہ بھی شیتاس کی خدا یعتر خالص خالص دفار دعاء ذات اللہ دد دجادو پرف حصول دو ورتے یا پر شہرت تے للاد فرض رضاد اللہ ولو انا انزکما جی اقرار بشادت وتوری کی اگر کر شہادت اثر اقرار دے ساتھ گزار باد راجی خبرزار بان گئے اقرار کا پر حق باری ولو انا انزکما جی اوذا مبارکلہ اگر ضرر د شادت حق ساتھ گزار باد راجی لاول سال سید عباس دے پور قرار با صاحب جی بے دور فلخلوال جی ایں کتے دا بھی گواہ ہے ضرور دے قرار دا حق آواز پتا بورو رازی صاف پور قرار رازی صاف فلخلوال رازی خدا دے دو جنہاں وچ کتبہ لکھے وانوالات پس ببر کزر دا گواہ ہے ازاس پر عبد البالوی اولوالدے یادا گے زرا صاف پور قرار بالوی اولو کرویر یادا گے زرا پر فلوان فلو فلو وی خدیو جنہاں وچ کتبہ دا حق لگے مشاعت پر فریدی انصاف پر فریدی مشہد آنے کچر آگا گاری او پکی رجابست دوباری مکان کی مشہور آئی کے آگا گاری بھی او پکی رجتاج او لاب لا فاق لک دے کور پر لہذا محرم دارے غری او شرافت شہادت چاہدت یا ناپ قدر ہل <سؤال> تا دل <سؤال> ہوسر <سؤال> او او جب خبردار نے دا وہی بار وناو ا عبير بالله ا بار وني باللا باری فوذ رص جوز بار بار وني فق بار بار بار وني فق تاباري اگ تابجا ديلا الله فو بار بار وني تابار وني فق تابار شرع رشيد بخي ديلا اون ابزرا چلا دي بخي ديلا چا جكبر کو ف الله فوذ عليه بار پرش تو بار وني فق تابور بار فق بار بار فرض ظاهر بار ففضل الله صلا ربا يدا گبرا شب اتنا کریوی نہ کرش کی پشپ کو دی تو زیاد دیو سیعتر کی. او سوب بی بھر مارا سمب... دا موم کی صبح برو بے حق دی باتیں و خراشی صبح کفرو بے انکار کہ پذلکے صبح از دادو کفرہ برس ابرار حال کفر ہمارا دارا بے حیثیت جواب کہ بے حیثیت کوفر کو جواب سے بڑی کفر باتیں زبانیں دادو بڑا فقیر حالت ظاہر کہ ایمان جاری لیکن کفر کی کفروی بے فضل کفر باتیں کفر بار دای بادشاہ نے اللہعفو لہما زلات معفیو کری تھا ولا یتی صبیرہ بجے بار دای بادشاہ ت اللہ معفیو کری تے کرشے مستبر کفر باتیں ولا دین سبھی رب کھدی تے دار سی اور اور در ذکر بشر منافک رہیماری تاریف مناف کان فراض درناک اب اتہاد اللہ جی نل کام آسان جیسی کافی ردوسان بباری اللہ تخلق ملاق کافر رد اس واد مینار ایا تغور ایدا بولا ایسا و ای طلب قید د کوس کافر فیضا ته یذ اتحاد اتحاد کافر سبب د عزت لری ایا تغور ایدا بولا ایزال د کافر پس دا خایدو منافق غلط تھے فیضا کافر پہ اتحاد عزت د شیر ور کر سویدا فیضا العزۃ لله جميعا عزت صحیح ہے والله نفرز عزۃ للعزۃ لله جميعا عزت فرض د لاڈ ٹول د بس نہ د کافر پہ اتحاد کی برات سورت, سورت ع بل کال ارید العزت, و رطب رطب مزعود العزت و عزت رف منا کے چیل مانی رف مولا کے چین کے من کان ارید العزت عزت الله کے ترب گار دزت پیر عزت عزدیا دلہ کی عزت ٹور عزت بے گولا پور سورت منا کے کور کی فریل عزت سورت ملا کے خون اتمراک فری اللہ عزد تج پناس منافکار نہیں کر دی سورت ہی مناف منافی خون اتم نبرات رسول اللہ جی نے لا وقولونإ الررج عن المدينة يخرج ج الله لا العذ يخ جند الع به الأزله وناكيل ك پس بد دلووباس باعز مددين قزان ت مناف عز من أذرللا واللهه العزة والسوده وال البؤبيل دله ل ف عزد وهية وال المين عزة الإماانه بالبرد والله عزةديوهة د ف عزددهية ايز ت بوبة وال الصود هي يض في برض فاد عزة الررسالة وال المب عزة الإيمان بالله بالرسسوولة او بلاف الذريلة الر الصاد وال المبين ولاك المافكون لا ي دبور خافقال بدي حاجقدبان في الج ونا كان ف عزة لا يبي دابلاف جدا حات لا التتحاج ختاباب بتون غلط تھے کی کی خبر بل خبر کی اتش پیتم نبرات رام اتشم نات کی سب سورت رام کی شروع کی و و کی شروع خبر کیلفان سورتان وط نکو فل خاص وط نکو شبان وط نکو رض ربو بالخو خاص ویراب سبر کھیل کافر سمے دیہاتے سورج روس نا تو یہود یو سرو جان سم نات ولا تر کروی رز رو فتم سکو ملار وے گو گماری جنگی بھر کر ملارے ولا تر کروی رز رمو فتم سو ملارسم نات ولا تر کرو نزی رز رو فتم سو ملار بے لان بک بھی زاری ماروتا ولاکرل جیل مو فتم سو مر گیتا جہنم. گی. گی. فلا پرارت باحو حتی خود حدیث دی خبر و و سے دنیا کی منافق دا سے پجانب کے کی, دنیا کی منافق دا سے پجانب کے کے سیوان سیوزان جا جب کئی ظالمان و خورا وکم عشر الزیر ذربو ازواج ہما جب کئی تا ظالمان دشتم برات سورت صفات ہاں تم بھی جب جب دزالبان سیو سے ہو اللہ اب جانب کی بھی نول کافری نبی جہلیا یخیر جب کور کے لیے منافق جو سماحی کوفری س اناند ہ دنا فکر ذوکے الل طر بصور ب کو بی کوم د کیزار کے د حوا سنو مصیبت کا کو فہ کچ ستا سر بےشي خلاہ خاوو پاوازار جو ک ع د کوہ کوپ ساسو مرگو زی داخللی د کومب کو سو مرگلو کا کا بچے دی کشہ ال آ ہ ب ب سری تعبییر کے دبی اب د مافنا کاشہ لا میں وار کر گڑا کشادہ لائر میرا وارگر اگر فبا بیت دو کنا گوری پیسہ زال گوری تب کب کے ڈکی فسی کی فزمان وخی جی دار منافق گن گرا دن سبا یوم مسائل وارگر گڑلا امر سبا یوم اس بیا دبل جمع مسائل نہ فبر میس بیا دبل جمعات گائیں مقصد دار چلا خلقت زوارگر گڑے ما کب جو بات کے خپل پیسو گور بچیوانی وخی جی سنا کا وارگر گڑ نظر کشادہ لائر بین غلمن دار منافق حال جگر کائے من اللہ پس سرفار برے وی دار طرف نہ میرے ساک لکھ مرغر صاحب ارم نکم مح کم و سا کار کافہ سیمن کچے د کافر بارے س کارار وارم ن ہ ظے کوم من غا ہی تا س آ خو منک چ و کو مسلمان د واړول نہے گور من ار مانے نا کو بچکری من سو ان نا کوم نو بچري من تا سنانا پلله ہو یہخک م بہ کوم یومل کیاعمل لا س کے ہمتہ روان دی پہ سر کے سوکی پر د قیمت بر جالو الله او کافنا می س ا ن کوئ د کافر دارر نا سی سبھی دلی نمرکہ اللہ ذو کافل ظافر بنا ان بن صدر ال <سؤال> حجت ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم اللہ منافقین جی ٹیگی کی دین دلا سے خادعون اللہ خادع دین اللہ یخادعون رسول اللہ ذکا ٹیگی حقن اللہ سمح ال ایت دی پخر زاب کی تو کہ اس نے بکر کے ذکر کر ان المنافقین یخادعون یخادعون اللہ یخادعون دین اللہ یخادعون رسول اللہ ٹیگی کی دین اللہ سے ٹیگی فرد اللہ یا فی زابهم رضی بک اللہ نداری رضی بک اللہ اللہ میرا کل جی فارسی کی مانتا دل کاموں کو سارا پانسی کے بعد تو منافق پتا کی پیدا کو تنگیر بچے ندی میں سگوری آ, پا سب کی بخت لیکن سب تنگ راجی صاحب دے سیاض تا تا خرابی کی مانزتا خامو کسانا. جین کی صفت منافع قلت منافق و رحض اللہ اللہ کلیلا نے تھامانا تھا فرق دو میز اللہ <سؤال> کی نگر فرس راز حیداد وه معا اون لا ت تک لشاناد مناف جون تحی من ته ممالات د کافا سرران مکہ بشاناد منف جونو چې تاسو تحاد کافرو سوکئ هی معالله ولا ت تک کافری او من تجارو تجارو دو میں مرسیتانسوفا دوستان سوادو میناناوری دونا تجارلو ماہجارله کوط سر کوی چې مقر کے دفا الله پ فدانان با حوج خاا اندل المنا فقی ک منایک چې تحادیان د کاثر درک اسپ مننا ق منه قانو متطبکانانندلی ک جہ نمنا و تجا نہ دنیا کے سوکھیم دا د اللہ دنافک تم تو خبریں منافع ضرور شروع اللہ اللہ اللہ ہو من تابو منافع کتنا واسطے وَدُرِمْ شَدَّارِ شد وَعَتَصَمُوا بِاللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ بِدِينِ اللَّهِ قَلَكَ مَنْ قُلِهُمْ رَفِ كِتَابِ دَ اللَّهِ فَدِينِ دَ اللَّهِ بَارِي تُرُمْ شَدَّارِ چَوَ أَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ خَالِسِ قَفَلْ دِينَ دَفَارِ دَ اللَّهِ فَأُولَاءِ كَبَالِ بِدِينِ بیدی ومیدار صحیح ذاتہ ساجیری چ اللہ و مبرین شا دو خبر معروف شئے کہ در نا عذاب مختص بالمنکرین دے اور در نا عذاب چھتے لشاکرین اللہ شاکرین تجھل اللہ در عبق قدر کی آگے بر عذاب در آواری برکی منکرین بارچی منکرین دے عبق در نا شاکرین در عذاب آرکی اللہ بے عذابکم از شکرتم تو سکر اللہ در عذاب ساتھ سراہ پہلے شد بارکی تاسو و شکر ویسے در نا در عبق در نا در عبق شکر دار وقال اللہ شاکر اللہ قبلون کے یا کے اللہ کے کے قبل نہ بندہ بند